نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور ينفسنا من سيئة عمالنا من يعد الله فلا مضل له ومن يبدله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأخذه لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد قوض بالله من السنقان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نزرح من حديث كتابهم وتشابهم ثاني تخسر من الجرود الذين يخطون لبهم ثم تليز جرودهم وقلوبهم الله وقال الله تعالى إنما لمبون بالذين أذكر الله وحده إنما لمبون بالذين أذكر الله ان رب لوگ محترم بزرگ دوستے دعا میں نے پڑھ لی جن میں ذکر کی, کی وجہ سے جو انسان کے باطن میں کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کا تذکرہ آیا ہے پہلی آج میرا تخت شاید میں نے اردو کا محاورہ ہے بدن کے رونگتے کھڑے ہو گئے جب آدمی کو شدید سردی لگ جائے تو اس کا بدن کامتا ہے بال کھڑے ہو جاتے ہیں اس کو اور رات کے اندھیرے میں جا رہا ہو کوئی آدمی پنکھو پکڑے سر پڑا کر رکھ دے اور اس کو لکار لے تو اس وقت بھی آدمی کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل جو ہے تو وہ پیر حرکت کرنا شروع کر دیتے آدمی کے اپنے کان اس کی دل کی حرکت کو شروع اس کی حرکت کو سننا شروع کر دیتے ہیں اس پر ایک کیفیت تاریخ ہو جاتی ہے یہ رونگا کھڑے ہونے کی رحمان ضلع سمت علی مکلو من رکھ رہے ہیں ان کا دل ان کا بدن جل ان کا دل ان کی جل, ان کا دل ان, جل, ان کا دل ان بدن اللہ کا ذکر کرتے ہیں ذکر کی کیسیت ہے جو باطن پر تاریخی ہوتی ہے جو پڑی تھی تھی اللہ وجلت قلوب ہوں اس میں یہ ہے کہ ان کے سامنے جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ایک ساتھ رہتے ہیں ایک ایکٹ آبر حاضر میں, میں جب رات, کو رات کو تلاوت کر رہا تھا تو ایکٹ میں نے ابر کے خیر محسوس کیا اور پھر میرا گھوڑا چلانے لگانے لگ گیا اور چھوٹا چھوٹا بچہ میرے پاس سویا ہوا تھا مجھے خیال ہوا کہ بچہ اس کے پیروں کے نیچے نہ آ جائے اس لیے میں تلاوت کا سر روکا انہوں نے کوئی دو یا تین بار اس طرح کی چکر کی کیا تو فرمایا کہ یہ قرآن پاک کی جو تاثیر تھی اس کو گھوڑے دے گی معافی تاثیر کو معافی اور یہ شیخ مولانا زخری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کافی سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے فیضان قرآن کے جو پڑا اس کو بار بار پڑھنے لگے تو مکان کے کونے میں سہواز آئی کہ آپ اس کو کب تک پڑھتے رہیں گے آپ کے پڑھنے سے تین دنوں کی تو جان نکل گئی سن کر سی جو کیسی شادی ہوئی اس سے تین جنوں کی جان نکل جب اللہ کا ذکر کرتے تھے ضرور پڑھتے تھے تو پہاڑ اور پرندوں کے ساتھ پڑھتے تھے پہاڑوں پر مستی شادی ہوئی کسی پرندوں پر کیسی شادی ہوتی تھی بات کیا ہے کہ آج بات وہ بھی مارو بہت یہ ایک تو تصویرات ہم پڑھتے ہیں ماشاءاللہ بہت مبارک بات ہے آدمی زبان سے ذکر کرتا ہے جو بالتی ہے اس کا ضرور سواب ہے کسی کو اگر اس کے معنی کی سمجھ آنے لگ جائے دھیان کرے کس میں اللہ تعالیٰ کی کس قومی صفت کا میں تذکرہ کر رہا ہوں اس سفر کی توجہ کرے وہ یہ ذکر کا دوسرا درجہ ہوا پھر جو ہے اس کا بدن اس کا بال بال اس کا خال بال اس کی ہڈی اس کا گوڈا سارے کا سارا ہی اس اللہ کی یاد کو اللہ کے نام لینے کو محسوس کرنا شروع کرتا یہ ہو جاتا ہے ملاندون، ملاندون نے فرمایا اللہ اللہ کن کتا اللہ شوی، اللہ اللہ کن کتا اللہ خن کشت قست واللہ میں اللہ اللہ کر کے اللہ کتا اللہ ہی ہو جائے اور یہ سچی بات ہے میرے بھائی میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ ہو جاتا ہے نہیں؟ ہو جاتا ہے دل لگ جاتا ہے انسان کا اللہ کی ذات کے ساتھ و, اللہ کی یاد کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے لگ جاتا ہے انسان کا دل اللہ کی ذات کی یاد کے ساتھ وابستہ ہوا اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہوا یاد یار تک آدمی اللہ کا ہو کر رہ گیا وہ لوگ بوں کی بوریوں کے عشق ہو جاتے ہیں عورتوں کے رخصالوں کی سفیدی اور آنٹوں کی سرخی اور بالوں کی سیائی اس پر فیصلہ ہو جائے کہ گو کی بوری ہے ایک دن صفائی نہ کرے تو بدبوٹ ہے اس اور مر جائے تو تین دن کے بعد اسے بدبوٹ ہے اور پھٹ جائے اس کے پاس کوئی بیٹھ نہ سکے یہ تو اس کی حقیقت ہے شیخ اب القادی رحمت اللہ علیہ کے ایک آدمی بیٹھ لوں کوئی دنوں کے پاس رہے تو اللہ کا نام کیا ہیں اللہ کا تعلق کیا ہیں ان کی باندی پر ہو گئے باندھی کے عشک ہوگے تو جو آدمی افسر کے ساتھ اپنی اصلاح کے لیے آئے ہوں تو ان کے لیے ضرور دے کہ اپنا حال نہ چھپائیں اپنا حال بیان کیا کریں کیونکہ ہر وقت جس جان سے بیٹھ کر طلب قائم کیا ہے ہر وقت ضرور نہیں ہے کہ کشپ ہوا اس کے حالات میں پتہ چھپے کبھی کہاں بھی جائے گا کشیپ اللہ کے پاس سے کسی کے پاس بھی نہیں لہٰذا اپنا حال بتانا ہوتا ہے کہ مجھے میرے مجھے یہ ایب آ گیا میرے اندر یہ ایب ایسے کی کیسے اصلاح ہوگی تو صدق نیت سے اصلاح کے لیے آیا تو اس نے گزر صاحب کی قدم میں حاضر ہو کر اطلاع دی گزر صاحب مجھے آپ کی باندھی پسند آ گئی تو انہوں نے کہا تھا دو تین دن کے بعد تری بات کا اسلے کو حل کریں گے انہوں نے اس باندھی کو جلاب دیا جلاب دیا اور جتنی سٹرٹی کی اس کو ایک بوتل میں بند کر دیا پھر ایک آدمی کی اسلام مقصود تھی اس کا اجازت لے کر اس کے بدن پر پچنے لگائے اور بدن کا خون نکالا اور دوسری بوتل محسوس کر دی اور یہ دونوں عمل جب اس پر ہوئے تو وہ ہڈی چمڑا رہ گئی آٹوں کی سرخی چلی گئی گالوں کی سفید چلی گئی اور چہرے کی تازگی چلی گئی ہڈیاں چمڑا رہ گئی مچھروں سے اوپر اڑ رہی ہیں سن نکاس برید کو بلاؤ کو بلایا گیا بڑا خوش ہوا شاید میرا مسئلہ ہونا رہا ہے اس کو دکھایا اس کو دیکھا تو وہ تو اس کو جمال کی شروع کی جگہ ایک کھڑیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے ان نے کہا میں بتاؤں اس کا حسن کہاں چلا گیا ایک بوتل کسی کی دکھائی ایک بوتل خون کی دکھائی تو حسن اس کا ہی آ گیا اوسنس اس کا یہ اوسن اس تھا جو تمہیں اس کے اندر نظر آ رہا تھا وہ اوسن نکل گیا اس کو یاد انسان کیا اور انسان کا کیا افسن ہوگا جی کی ایک بوری بدن پر سوئی کے بعد وہ خون نکلتا ہے ناپاک منہ سے تھوک باہر نکالے بدگودار ناپاک اباخار جو اس سے بدبودار ناپاک پیشاب نکلے اس سے بدبودار ناپاک کٹی نکلے اس سے بدگنا کا پگو ہے الگ الگ فضل احسان ہے کہ اس نے ستاری کا پردہ ہماری اوپر ڈالا ہوا ہے یہ ہمارے پاس ریسم سے اٹک علاقہ ہے اٹک کے علاقے کی ایک کہانی ہے وہاں پر ایک بزرگ تھے لوہار کا کام کرتے تھے اور لوگ مشہور تھا کہ بڑی کامتوں والے بزرگ ہیں بازے کا جو آدمی ہے کوئی آدمی تعریف کرنے والے ہوتے ہیں کوئی آدمی بڑیا بیان کرنے والے جو ہوتے ہیں مافک جو ہوتے ہیں مخالف بھی ہوتے ہیں مافک کو مخالف نہ ہو تو اس بات کی جیسے موافق ہوں مخالف بھی ہوں یہ اس کے اہلحاد ہونے کی علامت ہوتی ہے سارے موافق ہو کہ مخالف نہ ہو تو خطرہ ہے جی سارے اب کیسے موافق ہو گئے تو موافق بھی تھے ان کے مخالف بھی تھے اور پرانے زمانے میں چرخے پر داگا بنایا کرتے تھے چرخہ جی؟ چرختا قتل ہوا ہے جی؟ کبھی نہیں دیکھا جی دیکھا شکر ہم نے دیکھا یہ روئی کا بھی دھاگا بنا کر اور اون کا بھی بناتا دھاگا وہ کر گاؤں کا چلا جسے کپڑے بنایا کرتا تھا گرم ٹھنڈ ٹوتی ونی کپڑے بناتے ہیں ایک کارخانہ تو ہے اس میں جس جس لوہے کی سلاخ پر اس کو داغے کو لپیٹتے ہیں ان کہتے ہیں جی ہماری پشاور کے پچھتے اس کو دکھ کہتے ہیں دکھ تو یہ اپنا کام کرتا ہے معمولی ٹیڑھا ہو جاتا ہے جب معمولی ٹیڑ ہو جائے تو داغے کو پھر خراب کرتا ہے اس کو پھر لوہار کے پاس لے جا کر ٹھیک کرنا تھا اس ساگ میں رکھتا ہے پھر اس کو مارتا ہے تو اس کو ایسے کر سے دیکھتا ہے ساری یہ بس کی ٹیڑھا پن ٹھیک ہو جائے تو اس کو گرم گرم کو پانی کے اندر ڈالتا ہے پانی کے اندر ڈالتا ہے پھر سخت جاتا ہے ہمارے وقت میں لوہار دکان میں کام کرتا دانتی بوجھ بناتا تھا تھوڑا وہ کیا ہوئی بناتا تھا بیلچر سارے تھا بنا میں وہ بارہ صاحب کے پاس ایک ہندو لڑکی آئی اپنا تکلا ٹھیک کرنے کے لیے انہوں نے تکلا لیا کہ آگ میں رکھا اور کی طرح جو دیکھا تو ایسا اس نے ایسی جانی اس کو میں دیکھ نہیں اس کو نہیں دیکھا تو اس کو دیکھتے رہ گئے جب مخالفین نے کہا ہو بابا صاحب کی بزرگی کو دیکھو نا خوبصورت لڑکی جب آئی تب بس کو دیکھ رہے ہیں تو ان کی بات ان کے کان پر لگی انہوں نے سرخ تکلا آنکھ سے نکالا اور اپنی آنکھ میں اس طرح کیا اور اس طرح کیا تو شخ شخ ہو کر اس کی سرخ لوا جیسا بج گیا اور جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو آنکھیں صحیح سالم کی کئی سائنسروں نے کہا کہ بھائی میرے جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کے حوصلوں میں مالف ہے مجھے ذات جلال کا دھیان اور تو خبر ہوا اس کے حوصل جمال جو مالف ہے ذات الجلال جس نے اس کو پیدا کیا ہے اور اس کے حصل جمال مالف ہے زطف جلال کا دھیان اس سے ہوا اور تمہارا خیال تھا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں گا میں اس کو نہیں دیکھ رہا تھا میرا دھیان رات کے دلال کی طرف تھا مسور ہاتھوں کی بلائیں لے لوں اے مسور تیرے ہاتھوں کی بلائیں لے لوں کیا تصویر بنائی میرے بہلا نے بلائیں لے لوں اردو سے ماورا ہے پوکھڑوں کو سنگایا تھا اے مسور میں تیرے ہاتھوں کے قربان ہو جاؤں اے مسور میں تیرے ہاتھوں کی قربان ہو جاؤں نے میرے بہرانے میں کیسی تصویر بنائی ہے تصویر کا کیا کمال ہے کمال تو سارا مصور کا ہے میں مصور تیرے ہاتھوں کی بلائیں لے لوں کیا تصویر بنائی میرے بہلانے تمہارا خیال تھا کہ میں اس کو دیکھ رہا تھا میں اس کو نہیں دیکھ رہا تھا مجھے خبر جا کافی ہوا دلال قاصل ہوا مصور تیرے ہاتھوں کی بلائیں لے لوں اے مصور تیرے ہاتھوں کی بلائیں لے لوں کیا تصویر بنائی میرے بہلا نے کو کیا تصویر بنائی میرے بہلانے کو گرفتار میں شیخازی رحمد الکھائے برگ درختار خبر ڈر نظر ہوشیار برگز درختان سبق ڈر در نظر ہوشیار ہر وارک دفتر ہے مار فتح کر دے گا دفتروں کے سبق پتے اور شیار کی نظر میں ہر, ہر پتہ جو ہے وہ اللہ تعالی کی معرفت کی پوری پوری کتاب ہے پورا پورا دفتر اوپر سے سوری کی چھوائیں لگتی ہیں پتے پر پتے کے اندر سبزہ ہے سبزہ جو ہے تو اس کے اندر چینی شوگر کاربو ہائڈرائٹ وہ بنا کر جڑ نیچے زمین میں ہے وہ پانی پر لگتی ہے اس کے ساتھ دوسری ہوا نائٹروجن گیس لگتی ہے پروٹین بناتا ہوا سے اللہ تعالیٰ روزی بنا ہوا کو اللہ تبارہ چلا روزی میں منتقل کر رہا انسان اور قدرت کی دیائی تو جس وقت انسان الفاظ ذکر کے الفاظ الفاظ کے معنی معنی کے پیچھے زیادہ تو جلال کا خور اور دھیان یہاں تک کہ آدمی کرتے کرتے اس کا دل جو ہے اس کی جلد اس کا بال بال کا رواں نواں اللہ اللہ کرنے لگتا ہے اور آدمی کو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حاضر ہے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حضوری کی اللہ تعالیٰ کی جو ہے تو میت کی اور اللہ تعالیٰ کے اس بات کی کہ مجھے دیکھ رہا ہے ایک آدمی تھا چوریاں کیا کرتے اس کا ایک بیٹا تھا بیوی اس کی مر گئی اور اس طرح ہوا کہ بچہ چھوٹا رہ گیا اسے کہ رات کو میں چوری کے لیے جب جاؤں گا بچے کو کون سنبھالے گا اس نے بچے کو ایک دن مدرسے میں داخل کر لیا گیا وہاں بھر گا جب بڑا ہو جائے گا میرے کام کو ہو جائے گا تو کھلے آؤں گی ہم کو کھانا ہی ملے گا اس کو کپڑے ملیں گے بھی اس کی تو کبھی کبھی اس کو دیکھنے لگے جاتا تھا اس نے جب جا کر دیکھا کہ اب کام کا ہو گیا ہے اس محترم, محترم صاحب سے کہا کہ بچے کو میں لے جاتا ہوں محترم صاحب نے بڑا سمجھا کہ بڑا قابل بچا ہے بڑا اچھا بچہ ہے اس میں لے جاؤ اور سے کہا نہیں جی میں اور نہیں کر سکتا میں لے جاتا ہوں لے آیا بچے کو <coughs> <coughs> کو چوری کے لیے نکلا بچے کو ساتھ لیا گیا ایک مکان کی دیوار کو سوراخ کر رہا ہے اس بیٹے کو کہا کہ جب جب کو کوئی دیکھے نا کوئی دیکھ رہا تو روزہ آواز دینا ایسا تھوڑا سا سوراخ کیا اوپر دیکھتا رہا سوچا اس نے کیا ہے کیا کر رہا ہے اندازہ ہوا کہ آدمی ظلم کر رہا ہے چوری کر رہا ہے بلہ کے حمل کو توڑ رہا ہے تھوڑی دیر کے بس ابا جان دیکھ رہا ہے بس یہ کہنا کیا تھا کہ؟ چور کا تو ہو. چور ہوتا بس دل ہے دلس کا نہیں ہوتا بھاگا وہ ہو. بھاگتا ہے, بھاگتا ہے, بھاگتا کافی دور چلے گئے اور تسلی ہو گئی کہ ہماری حفاظت ہو گئی ہے تو اس نے بیٹے سے کہا کون دیکھ رہا بیٹھنے کا ابا جان اللہ دیکھ رہا کیونکہ مدرسے میں انہیں صرف الفاظ معنی نہیں پڑے تھے مدرسے میں اس نے اللہ حاضری سیکھ لی بات کو سیکھ لیا اللہ جو ہے حاضر مجھے دیکھ رہا اللہ کے حاضر ناظر ہمیں اس کی سیکھ لیا تمہارے بھائی یہاں کرتے کرتے آدمی کو ذکر کے نتیجے میں یہ بات ٹھیک ہوتی ہے کہ اللہ حاضر ہے اللہ تبارک تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ میرے ساتھ جس کو یہ یہداشت نصیب ہوئی جس کو یہ یہداشت نصیب ہوئی اور اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اپنے تعلق کا اپنے قرب کا غلائر کا دروازہ کھل گیا دیتا. تو ان شاء اللہ تھوڑی دیر ذکر کریں گے ایسا ذکر حاصل کرنے کے لیے اس دھیان کو حاصل کرنے کے لیے ایسے اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنے دل میں بسانے کے لیے تو لا الہ, لا سو بار لا لا ہلا کہیں گے لا اسمان کے بغل میں لطیف ہے کل بھائی جہاں بائیں پسلان کی نو کے دو گل نیچے دو گل بائیں طرف یہاں اس جگہ پر لطیفہ ہے کلار ہوتا ہے ذکر سے یہ جان کریں گے لطیفہ کل سے لے کے گھر کی محبت کری لا بائیں کندے کے پیچھے گر اور عل اللہ کے ساتھ دھیان کریں گے لطیفہ پر ضرب لگی لگی اور اللہ کی محبت داخل ہوگی تو سو بار اللہ اللہ کہیں گے اللہ, اللہ کے باقی دھیان کریں گے اس کی ضرورت لگی لذیذ کل پر ساتھ یہ دھیان کریں گے اللہ حاضر ہے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے. تو سو بار جو ہے تو اللہ اللہ کہیں گے اس میں دھیان کرنا ہے جہاں پر لطیفہ کلب ہے اس جگہ سے اللہ اللہ کی آواز اٹھائی ٹھیک ہے نا تو ان شاء اللہ تھوڑا عرصہ آدمی سمجھ کریں <تصفيق> اللہ تباروں کا تعلق اس کے دل کو بیدار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 إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ لَا نَهْوَ لا اله الا الله لا اله الا الله لا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله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 Inna Il Allah Il Allah Il Allah Il Allah Il Allah Il Allah Il Allah Il Il Allah Il Allah Il Allah Il Il Allah Il Allah Il Allah Il Allah Il Il Il Allah Il Il Il Allah Il Il Allah Il Allah Il Allah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 والله والله والله